أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم الذكرون جہزم بے جہاز حضرت یوسف اعلی نبی کے نا والے ہی سلاۃ وسلام کا واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے مصر کی حکومت عطا فرمائی اور مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ سلاد کے دیانت کو اور علم اور کمال کو دیکھ کر مصر کی حکومت ان کے حوالے کی اب حضرت یوسف علیہ سلاد وسلام مصر کے حاکم بن گئے اب برادران یوسف حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں پورے علاقے میں قحط پڑ جاتا ہے اور لوگ گندم کے لیے اور اپنے خوراک کے لیے پریشان ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جی مصر میں بادشاہ ہے بڑا رحم دل ہے اور اس نے انتظام کیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ان کے ضرورت کے مطابق غلہ دیتا ہے چنانچہ کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روانہ ہوئے اور یوسف علی سلاد وسلام کے پاس پہنچ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علی السلام کے بھائی آئے فہار فہو اہم لہموم पहचान लिया حضرت نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی पहचान لیکن وہ نہیں پہچان اس لیے کہ انہوں نے تو بچپن میں ہی اولام بنا کے سوکھ کر دیا تھا اور بچپن سے ایک آدمی کے عمر میں جو تبدیلی آتی ہے بڑی عمر میں آدمی نہیں پہچان پانتا اور جب پکی عمر کا ہوتا ہے تو اس میں اتنی تبدیلی نہیں آتی دوسری بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی تھے بنی اسرائیل کے ایک عام فرد تھے اور آج وہ مصر کے بادشاہ تھے تو ان کے تو وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے غلام بنا کر چند دراہم میں فروخت کر دیا ہے وہ بادشاہ بن جائے گا بہرحال یوزم علیہ السلام, السلام نے ان کو ان کا غلہ بھی دیا ان کی چیزیں بھی دی ان سے تفصیل احوال بھی لیے کہاں سے آئے ہو کون ہو جیسے ہوتا ہے بھئی ایک ملک میں دوسرے ملک کے لوگ آتے ہیں تو تفتیش ہوتی انہوں نے بتایا جی ہم ایسے بن اسرائیل کے رہنے والے ہیں اور اس طرح ہمارے والد پیرومبر ہیں اور اس طرح ہمارے ایک بھائی گم ہو گئے ہیں ایک بھائی گھر پر ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب پھر تم غلہ لینے آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے گھر میں ہے اور دیکھ نہیں رہے ہو میں نے آپ کو غلہ پورا دیا اور مہمان نوازی بھی کی اور دیکھو اگر اس کو نہیں لاؤ گے تو پھر میرے پاس تمہارے لیے غلّہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے سے جھوٹ بولتے ہو پھر چنانچہ یہ چلے گئے غلہ لے کر جب یہ اپنے گھر پہنچے اور انہوں نے اپنا چیزیں کھولی تو انہوں نے دیکھا وہ جدوبا مدن علیہ کہ ان کی وہ رقم جو اس غلے کے عوض لی گئی تھی وہ ان کے تھیلیوں میں واپس رکھ دی گئی تھی یوسف علیہ السلام کا کمال صبر دیکھے کمال حسن معاشرت دیکھے کہ وہ بھائی جنہوں نے غلام بنا کے فروخت کیا جنہوں نے ظلم و زیادتی کی انہی بھائیوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں انہیں بھائیوں کو غلہ دے رہے ہیں انہیں بھائیوں کے پیسے ان کے غلے میں واپس رکھ رہے ہیں یہ اتنا تحمل اور اتنا صبر اور اتنا برداشت اور ایسا اس نے سلوک اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے تینوں دنیا کی ساری رحمتیں یوسف علیہ السلام کو دی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے بھی نوازا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی حکومت اور سلطنت بھی دے دی, دی دین دنیا سب دے دیا یہ اس برداشت کا اور اس تحمل کا اور اس معافی کا نتیجہ تھا کہ جب انسان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر کمال پہ پہنچاتا ہے اس کو چنانچہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے والد صاحب سے یعقوب علیہ السلام سے کہا یا امانا مانو جی اور ہمیں کیا چاہیے ہمیں غلہ بھی مل گیا ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے گئے ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ بھی کیا گیا اب جب اگلی دفعہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ مصر نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو لے کے آنا ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے یعقوب یعنی علیہ السلام, السلام نے کہا دے. اور بلیامین کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا اور حضرت آبو علیہ سلاد و السلام نے فرمایا علیہ ہی توقل تو آلیہ فلکل علم میں اللہ تعالی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور ایمان والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے چنانچہ آپ یہ بھائی دوبارہ غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے یوسف علیہ السلام نے پھر ان کا بڑا اکرام کیا دو دو بھائی بنا کر ان کے لیے کمروں کا انتظام کیا وہ دس بھائی تھے بنیامین رہ گیا یوسف علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہو تم میرے بھائی ہو اور پھر اسے بتایا کہ میں تمہارا گمشدہ بھائی ہوں اور میں تمہیں رکواؤں گا تم پریشان مت ہونا چنانچہ جب ان کے لیے غلہ تیار کیا گیا اور ان کی ضرورت کی چیزیں تیار کی گئی تو بنیامین کے اس تھیلے کے اندر بادشاہ کا پیالہ رکھ دیا گیا یوسف علیہ السلام جب قافلہ روانے ہونے لگا تو انہوں نے کہا نفتے دسوا الملک بھئی آپ لوگ یہاں رہے تھے ابھی آپ جا رہے ہو ہمارے بادشاہ کا وہ پیالہ بڑا قیمتی تو وہ غائب ہے آپ کو معلوم ہے ہم تو فساد کے لیے نہیں آئے تھے ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی انہوں کہا اگر نکل آئے کہا جس کے پاس نکل آئے اس کو روک دے گرفتار کر لیں اپنے پاس کہتے ہیں ان کے شریعت میں یہ سزا دی کہ اگر چور چوری کرے تو جس کی چوری کرے گا وہ اس کے قبضے میں چور چلا جائے گا چنانچہ یہ ہیلت کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکوانے کا آربین یامین کو روک دیا گیا بگیا بھائی روانہ ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے والد کو ماجرا یعقوب علیہ السلام کو اور زیادہ دکھ ہوا کہ پہلے یوسف بھی میرے سے گم ہو گیا اب بن یامین بھی گم ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام و نے اس دکھ اور غم کے موقع پر اللہ تعالی کے بارگاہ میں اپنی تکلیف کو پیش کیا گھر والوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے ہیں اور ان کے غم میں آپ غم زدہ ہے تو یعقوب علیہ السلام نے ایک عجیب بات کہی انما اشکو بسی و خزنی اللہ میں اپنا غم اور دکھڑا اللہ کو سناتا ہوں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا معلوم ہوا کہ تکلیف کے موقع پر اللہ تعالی کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا اللہ کے سامنے رونا اللہ تعالی سے مانگنا یہ بے صبری نہیں ہے یہ تو مومن کی شان ہے ہاں تکلیف کے موقع پر مخلوق کے سامنے رونا اور مخلوق کو اپنے دکڑے سنانا یہ توکل کے خلاف ہے یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر ایک انسان اپنی تکلیف اللہ کے سامنے ذکر کرتا ہے اپنے مالک کے سامنے روتا ہے اور اپنے مالک کے سامنے اپنی پریشانی ذکر کرتا ہے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے یہ توکل کے منافی نہیں ہے سارے انبیاء اللہ کے سامنے روتے ہیں اللہ سے مانگتے اس موقع پر بھی یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو جاؤ تالاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو ولاسو رحم اللہ اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر روتا اللہ تعالی کے ذات پر کتنا بھرپور اعتماد ہے چالیس سال گزر گئے یوسف علیہ السلام لاپتہ ہے اور ایک ایسا زمانہ کہ جس میں کوئی رابطہ نہیں کوئی فون نہیں کوئی خط نہیں کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں اور پھر بھی اللہ کے اس نبی کو اللہ کی ذات پر کتنا اعتماد ہے اللہ کی رحمت کا کتنا امیدوار ہے وہ نبی کہ ابھی بھی اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ نا امید مت ہو جاؤ جاؤ اور تلاش کرو کیا عظیم پیغمبر تھا کیا عظیم پیغمبر تھا جس نے اپنے والد ہونے کو ثابت کیا کہ ایسے بیٹوں کے ساتھ جنہوں نے ان کے بیٹے کو گم کیا اس کے ساتھ زیادتی کی اپنے باپ کو اتنی تکلیف پہنچائی اس کے باوجود اپنے بیٹوں کو سنبھال کے رکھا ان کو سمجھاتے رہے اور بلاخر وہ وقت آتا ہے کہ سارے مل جاتے بیٹوں کو گھر سے نکالا نہیں بیٹوں سے تعلق ختم کیا نہیں باوجود اتنے مسائل اور اتنے پریشان کرنے کے حضرت یعقوب علیہ السلام اسے برداشت کرتے رہے اللہ سے مانگتے رہے اللہ کی طرف متوجہ رہے اللہ سے تو کرتے رہے چنانچہ اب یہ پھر آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں آپ ہماری مدد کریں اب یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کیا آپ یوسف کو جانتے ہو کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے کہ بھئی یہ بادشاہ ہم سے یوسف کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے اب یہ غور سے دیکھنا شروع کر ہیں کہ بھئی یہ کون ہے آئند یوسف کیا آپ یوسف ہو حضرت یوسف علی علیہ السلام اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور پھر بہت ہی ایک پیاری اور خوبصورت بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کی کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اس اصول کو اختیار کر لے تو کسی بھی میدان میں وہ ناکام نہ ہو کامیابی کا ایسا زبردست گر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی بھائیوں سے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مصر کے خزانے میرے ہاتھ میں دے دیے اور میں تمہارا چھوٹا بھائی جسے تم نے غلام بنا کے فروخت کیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام و السلام نے فرمایا بات یہ ہے میتقی و یسبر فعم اللہ لا یوزیر اجر المشید اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جو انسان تقوا اور صبر کی زندگی گزارے گا اللہ تعالی کبھی بھی اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا اصول بتا دیا کامیابی کا اصول کیا ہے عزت حاصل کرنے کا اصول کیا ہے دنیا में آگے جانے کا اصول کیا ہے ترقی حاصل کرنے کا اصول کیا ہے یوز علیہ السلام سلام نے فرمایا تقوی اختیار کرو صبر اختیار یہ میرے لیے نہیں صرف یوسف علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عزت اللہ تعالی نے دی ہے یہ صرف میرے لیے نہیں ہے یہ ہر اس انسان کے لیے جس کی زندگی میں دو باتیں ہوگی تقواہ اور سبا تقوا گناہوں سے پاک زندگی گناہوں سے نفا گناہ کسے کہتے جسے انسانی طبیعت ہی برا سمجھے اس نے قرآن میں گناہ کو قرآن و حدیث میں گناہ کو کیا کہتے ہیں منکر اجنبی چیز اور نیکی کو کیا کہتے ہیں معروف جانی پہچانی چیز معروف جانی پہچانی چیز یہ کون ہے بھئی ہمارے جانے پہچانے ہمارے مالنے والے ہمارے پڑوسی ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے فلاح منکر اجنبی اجنبی گھر میں آ جائے تو آدمی جب تک اس کو نکالے نہیں اس کو چین بھئی یہ کون گھس ہے یہ کون ہے اس کو باہر نکالو ایسے ہی مومن کی زندگی میں گناہ گھس جائے داخل ہو جائے جب تک اس کو نکالے نہیں اسے بھئی یہ کیا ہو گیا نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھا سود کا کاروبار بے پردگی بے حیائی جھوٹ وعدہ خلافی دھوکا یہ تو سب ان کا اجنبی چیز تو حضرت یوسف علیہ سلاق و سلام نے فرمایا عزت کامیابی ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے گناہوں سے پاک زندگی ہر میدان میں گناہ سے بچے دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کیسے بچتے چلے گئے عزیز مصر کے گھر میں گناہ نے کتنے ڈورے ڈالے زلیخان نے برائی کی دعوت دی کمرہ بند ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور اگر اس گناہ کو نہ کرے سزا ملے اور وہی سزا ملی جیل میں جانے کے لیے لیکن ان سب کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے رہے گناہ سے بچتے رہے ہر ہر قدم پر اور جو تکلیفیں آتی رہی صبر برداشت تحمل اللہ تعالی کسی کا صبر ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی کا تقویٰ ضائع نہیں کرتا یوسف علیہ السلام نے کامیابی کا اصول بتلا دیا جو مسلمان مرد عورت کامیابی چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو لینا چاہتے ہیں اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے ہروایا وہ تقوی اور صبر اختیار کر اور آگے تیسری چیز جو اپنے عمل سے بدلائی وہ ہے درگزر وہ کر دے یہ دو باتیں یوسف علیہ السلام نے بتائی اور تیسری چیز اپنے عمل سے کہ اپنے ان بھائیوں کو کیا کہا لا والی علیکم ملو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں کیا ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ انسانی زندگی میں اگر یہ تین باتیں آ جاتی ہیں تقویٰ اس کی زندگی میں گناہوں سے نفرت نیکیوں سے محبت یہ اس کی زندگی کا اصول ہو اور نمبر دو صبر اور شکر کی زندگی ہو نعمت ہے شکر ادا کرے کوئی پریشانی ہے صبر کرے اللہ سے مانگے اور نمبر تین عفو درگزر لوگوں کو معاف کرتا رہے درگزر کرتا رہے جس انسان کی زندگی میں یہ تین چیزیں آ گئی یہ تین اصول آ گئے وہ دنیا کا سب سے عزت والا انسان بنے گا اور کامیابی اس کے قدموں کو چومے گی اللہ ہر قدم قدم پر اس کو کامیابی اور عزت عطا کریں گے یوسف علیہ سلاۃ والسلام کے پورے واقعے کا خلاصہ اور نچوڑ یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے خود بتا دیا کہ دیکھو یہ سارے امتحانات کتنے بڑے بڑے امتحانات آئے لیکن ان تمام امتحانات میں یوسف علیہ السلام صبر کرتے رہے تقوا کا اختیار کیے ہوئے تھے گناہوں سے بچ بچ کے اور صبر کے ساتھ چلتے رہے بالآخر اللہ نے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں دشمنوں کے وہ محمان میں ملی تھی وہی بھائی ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے محتاج بن گئے اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سب پر عزت عطا فرمائی اس لیے ہماری زندگی میں یہ تین باتیں آ جائے تقویٰ آ جائے گناہوں سے نفرت نیکیوں سے محبت ہماری زندگی میں صبر اور شکر آ جائے ہر نعمت پر اللہ کا خوب شکر ادا کرے اور اگر کبھی کوئی نہ موافق حالات ہے، صبر کرے اور نمبر تین افو در درگزر لوگوں کو معاف کرنا درگزر کرنا لوگوں کو معافی کی طرف لے جانا اللہ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق محسوس الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد حين هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب رب اغفر وارحم انت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد برحمتک اجمائ تیار